وقال قرينه ما اور وہ فرشتہ جو دنیا میں اس کے اعمال لکھتا تھا کہے گا میرے پاس جو کچھ تھا یہ دیکھو حاضر ہے پرین سے مراد تو وہ فرشتہ ہے جو ہر آدمی کے ساتھ دنیا میں لگا ہوتا ہے اور اس کے بد بدآمال لکھتا رہتا ہے یت کی تفسیر یہ ہوگی کہ وہ فرشتہ اللہ سے کہے گا کہ یہ ہے وہ آدمی اور اس کے اعمال جس کے پیچھے تو نے مجھے لگایا تھا اور اگر قرین سے مراد وہ شیطان ہے جسے دنیا میں اس کا ساتھی بنایا گیا تھا تاکہ اسے گمراہ کرتا رہے تو تفسیر یہ ہوگی کہ وہ شیطان رب العالمین سے کہے گا کہ یہ ہے وہ آدمی جسے گمراہ کرنے کے لیے ت نے مجھے اس کے پیچھے لگا دیا تھا میں نے اسے گمراہ کر کے جہنم کے لیے تیار کر دیا ہے